اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر عبد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ ہو عمر عبد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بینمانح نو جلوس ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے ایک دن عید الطین رجول الشدید شدید و سواد اشار ایک انسان آیا جو بہت ہی زیادہ سفید کپڑے پہنے ہوئے اور جس نے جیسے کپڑے بہت زیادہ سفید ہے کال ویسے ہی بہت زیادہ کالے ہیں لاج ہو علی اثر السفر سفر مسافر نہیں لگتا ہو کیوں کپڑے اتنے سفید بال بالکل سیٹ سمجھ گئے نا داڑھی کے بال کھڑے ہوئے نہیں مسافر آدمی آتا ہے تو ہوا میں اس کے بال بکھرے گرد گبار کپڑے میلے کچیلے انسان تھکا مادہ یہ تو بالکل معلوم پڑتا ہے کہ ابھی کہیں قریب سے آ رہا ہے ہم لوگوں کو حیرت یہ ہوئی کہ مسافر تو نہیں لگ رہا ہے لیکن یہاں کا ہوتا محلے کا مدینہ تو ہم لوگ اسے پہلے پہچانے ہوتے ایک ایسا انسان ہے ہم لوگ پہچانتے نہیں اس کا مطلب مسافر ہے اور اس کے لباس اس کے کپڑے اس کے حیات اور اس کے ودا کتا سے مسافر نہیں لگتا بالکل معلوم پڑتا یہیں قریب کا ہے ہم لوگ یہی ابھی سوچ ہی رہے آپس میں اتنے میں وہ آ کر کے اللہ کے رسول کے گٹنے مبارک سے اپنا گھٹنا ملا کے بیٹھ گیا اور کہا اخبر یا محمد نام بھی لیتا ہے رسول اللہ بھی نہیں کہتا ہم سارے لوگ کیا کہتے یا رسول اللہ اس سیدھے کیا کہہ رہا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبر اسلام ہمیں آپ اسلام کے بارے میں بیان کے دوستو بڑی اہم سے اس قدرہ سا اچھی طرح سے سنو جو آخر میں ایک نقطہ ہم بتائیں گے اس قدرا سا یاد رکھیں اخبر نیل اسلام اسلام کے با اسلام کیا چیز ہے بتائے تو آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا الاسلام اللہ وان محمد رسول اللہ و تقی مسلح و تکا و تسوم رمضان و تحبئی آگے پانچ پانچ ارکان شہادتین کا اقرار اقامت کامت سنا اتا سیام رمضان استطاعت ہو تو حجے یہاں دیکھو یہ پانچ ارکان میں صرف ایک رکن آخری پانچواں ایسا جس کے بارے میں استطاعت شرط لگائی گئی ان ستا اگر استطاعت ہو تاب باقی اور میں نہیں بھائی استطاعت ہے تو نماز پڑھیں ورنہ نماز چھوڑ دے کوئی بات نہیں استطاعت ہے تو کلمہ پڑھیں ورنہ ویسے کافر پڑھے رہے کوئی بات نہیں نہیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے سمجھ گئے نا ایک چیز تو یہ خیال رکھو اس نے کہا صدقتا کیا کہیں گے جواب بالکل سو فیصد صحیح بڑی شاباشی دیا فاجنا اب ہم لوگوں کی حیرت کی انتہا نہیں بڑے تعجب میں پڑ گئے وہ اللہ کا بندہ یا سالوں ہو یس کو ہو سوال کرتا ہے تو بچوں جیسا اور تائید کرتا ہے تصدیق کرتا ہے شاباشی دیتا ہے تو بڑا معلم استاد ٹیچر جیسا فاجب نہ اس کی اس حرکت سے ہم لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی ماشاءاللہ اللہ پھر اس نے کہا فاخبر نی انل ایمان ایمان کے بارے میں ہمیں بتائیں ایمان کس کو کہتے ہیں ایمان تو اللہ نے فرمایا انتو میرا بلا ہی وہ ملا اکت ہی وطب ہی وہ رسول ہی سب کو یاد ہوگا نا کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ یاد نہ ہو بھی پڑھاتے ہیں یہ ارکان ایمان کتنے ہو گئے یہ چھ اسلام کے متعلق پانچ عامال آپ نے بتایا اور ایمان کے متعلق چھ یہیں سے کہا جاتا ہے ارکان اسلام پانچ ہیں لیکن ارکان ایمان چھ ہیں اور کسی ایک رکن کا انکار جو ہے وہ کفر ہے یہاں اس سوال سے پتا چلا کہ سوال سے پتا یہ چلا کہ اسلام اور ایمان دونوں الگ چیزیں ہیں دونوں دو چیزیں ہیں دوستو اسلام کے بارے میں سب الگ آپ نے جواب دیا پھر ایمان کے بارے میں تو اس کا مطلب کہ دونوں دو چیزیں الگ الگ چیزیں ایک اسلام الگ ہے اور ایمان الگ ہے اسلام نام ہے ظاہری امال کا جتنے امال ہے دیکھیں سب کا تعلق کس سے الانقیاد هو الانقیاد اسلام کس کو کہتے ہیں پیچھے بھی تیس آ رہی ہے اسلام اصل میں نام ہے اعت و فرما برداری کا کسی کے سامنے گردن جھکا دینا سرے تسلیم خلم کر کے اس کی بات قبول کر لینا اس کو کیا کہا جاتا ہے اسلام ایک چھوٹی سی مثال دیں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا واقعہ بیان کیا ابراہیم علیہ کیا کہا یا بو نئی انی اراف علم انی ادب کا فندر مادا ترا دونوں ہی ہیں نا ایک نبی دوسرا نبی زیادہ وہ بھی ہمارے جیسا مسلمان نہیں آلہ درجے گا یا بو نئی انی اراف علم انی اذبہو میرے پیارے بیٹے میں خواب میں دیکھا ہوں کہ تجھ کو میں ضبع کر رہا ہوں فندر مادہ ترا بیٹے بتا تیری کیا رائے ہے تیرا کیا خیال ہے زبا ہوگا کہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا اسماعیل نے کیا جواب دیا یا انشاء اللہ میں دعا کرو آج ایسے ہی ماں باپ کو بیٹا نصیب کر دے تو بیٹا کہتا ہے میرے عمر اٹھارہ سال ہو گئے بس بس بس ختم دیکھ لو وہ بھی کہیں لڑکا اپنی پسند کی شادی کرنے لگے پھر ذرا دیکھو جب امین بھی آ کے سمجھایا تو سمجھنے کے لیے تیار ہے باپ تو جانے دے ماں باپ جانے دے فرشتے کی بات نہیں سنے گا بھوت سوار ہے سمجھ گئے نا ذرا سوچو یہ باپ فرما برداری یا ابت افال ماں تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ مجھے ذبح کریں تو افال آپ کر گزر گئے اس میں میری رائے کی کیا ضرورت ہے اللہ اکبر دیکھا دعا کرو ماں باپ کے فرما بردار اولاد بن جائے آج لیکن آج بڑی مشکلات یہ اس وقت کی بات ہے جب کہیں بھاگنے کے لیے کوئی کاغذ پاسپورٹ ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اسماعیل کہیں بھی نکل جاتے یا ابراہیم کہتے اللہ تعالیٰ اتنی بڑھاپے میں تمناؤں کے بعد تو ایک بیٹا دیا اتنے لوگوں کے بیٹا دیا کسی کو بھی کہتا اپنا بیٹا دبا کرے ایک ہی بیٹا میں اس کو سبا کر دوں حضرت ابراہیم بھی کچھ کہہ سکتے تھے بیٹا اسماعیل بھی کچھ کہہ سکتا تھا لیکن نہیں یا اب مر ستنی ان مر الصابرین صبر کی ضرورت ہے یہاں تک تو سن لیا فلما اسلم اسلام کا معنی درا سمجھو فلم اسلم جب دونوں اسلام لا لیے مسلمان تو پہلے ہی سے تھے اب کون سے اسلام ہے فلما اسلم اسلام کے معنی اصل میں ہے قبول کر لینا اطاعت و فرما برداری کا کے لیے گردن دینا ہے دونوں اسلام لائے اسلام کا مطلب کیا ہے دونوں اللہ کی فرما برداری کرنے کے لئے تیار ہو گئی ابراہیم ذبح کرنے کے لئے اور اسماعیل بیٹا ذبح ہو فرما اسلم جب دونوں فرما برداری کے لئے تیار ہو گئی گئے وطل جبین اور پیشانی کے بل لٹا دی بات سمجھ میں تو اسلام کے معنی آتے ہیں اطاعت اور اطاعت کے لیے بہت سارے کیا آدھے سے زیادہ اسلام کا تعلق ہے انسان کے ظاہری امال سے ان میں یہ پانچ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں تو اسی لیے اسلام جب جبرائیل رحیل امی نے پوچھا مل اسلام اسلام کے بانے اطاعت و فرما برداری تو اللہ رسول نے پانچ احمد آئی بات سمجھ میں شہادتین کا اقرار اکامت صلاح اتا ای دکان سیاح رمضان اور حج میں اللہ لیکن صرف اسلام یا انسان کی کامیابی ظاہری اعمال پر موقف نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ باطنی اعمال آپ کا دل دوستو یہی سمجھو آپ کا دل آپ کا دماغ آپ کی سوچ آپ کی سمجھ آپ کی فکر اس کو بھی مسلمان ہونا ضروری ہے زبان سے کہہ بھی دیا تو کیا حاصل دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی ضرورت ہے یہ سمجھو اسی لیے باطن کی بھی ضرورت ہے ایمان کے چھ ارکان جتنے ہیں سب کا تعلق کس سے ہے دل سے ہاں؟ دل سے تقدیر ایمان کا رکن ہے اللہ نے کوئی مصیبت ڈالی کوئی پریشانی ہوئی میرے نصیب میں لکھا ہے یہ مقدر ہمارا بس ختم ہو گئی نہ آزان دینا ہے نہ جماعت مسجد جانا ہے تو جتنے ارکان ایمان ہیں ان کا تعلق باتنی داخلی اعمال سے سمجھ گئے نا اسی لیے دونوں کا معنی الگ ہوتا ہے اسلام اور ایمان یہی دونوں انسان اپنے اندر پیدا کرتا تب اصلی مومن بنتا ہے وہ یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ قرآن یہاں تو دونوں الگ الگ بتائے گئے سمجھ گئے نا اور کبھی اسلام سے مراد مومن ہوتا ہے اور مومن سے مراد کیا ہوتا ہے مسلم اب ایسا نہیں کہ مولی صاحب خطبہ باد دینے لگے اے مسلمانوں تم تو مسلمان ہو مومن نہیں ہو یا کہہ دیں بھائی یہ جماعت المسلمین ہے نہیں سمجھے. یہاں مومنوں کا داخلہ تو ایک چیز یاد رکھیے گا دونوں کا ایک تو لوگ جب آپ جس طرح تھی ابھی علمی طور پر بیٹھیں گے تو دونوں الگ الگ ہیں کیا ہے لیکن باہر جب آپ تقریر کریں گے خود بہ دیں گے تو دونوں کو مانا ایک ہو. یا ایوہل مسلم اون جب آپ مسلمان کہیں گے تو اس نے کہ ہاں ظاہری وہاں پورے دونوں کا مانا ایک ہوتا ہے اسی لیے ایک چیز یاد رکھیے گا شیخ الاسلام نے تیمیا نے بتایا کہ عیدا جمع افطارہ کا وئی دفتارہ کا عید آئی بات سمجھنا کیا مطلب جب دونوں الگ الگ بیان کئے جائیں تو دونوں کا معنی یہ ہوگا جو حدیث جبرائیل میں ہے اور جب دونوں الگ الگ ہو جائیں گے تو دونوں کا معنی ایک ہوگا ادا عید اجتماع جب دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جائے کسی محفل میں علمی اعتبار سے دونوں کا دو ہوگا لیکن جب عام حالات میں بولا جائے گا بھائی فلا جگہ مسلمان ہیں تو اتنا بولے کہ ہاں مسلمان ہیں مومن نہیں ہیں تو یہ ہوگا کہ ہاں وہاں دونوں کا معنی ایک عید اجتماع افطرا کا و عید جب دونوں ایک ساتھ ذکر کیے جائیں علمی طور پر سمجھانے کے لیے یا بتانے کے لیے تعلیم و تعلق درس و تدریس میں تو دونوں کا معنی دو ہوتا ہے لیکن جب تقاریر میں خطاب میں لکھنے میں اور اس طرح سے عام محفلوں میں بیان کیا جائے تو دونوں کا معنی ایک ہوگا دلیل بہت ساری سور زار یاد کیا زاریات. سر زاریات میں آپ دیکھیں گے کالا ختب مرسل کالو انسمت ہو گئی نا فما وجتنا فيها غير بيت من ایک ہی دونوں ہوئے دو گاؤں ایک ہی ہے آدمی وہی ہیں ایک جگہ اللہ نے فرمایا فائل مسلمین مؤمنن اور ایک دوسرے نے کیا کہا فرشتوں نے کیا فرشتوں نے فرشتوں کی بات ہے نا جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے فرشتے جانے لگے کہا کہاں جا رہا ہے قوم لوط کو ہلاک کرنے جا رہے ارے نہیں نہیں نہیں ہلاک نہیں کرنا وہاں ہمارے کچھ مومن بندے بھی ہیں تو فرشتوں نے کہا ہمیں سب معلوم ہے سب معلوم ہے ہلاکت میں ان کو نکال لیا پھر اس کے بعد پتھر برسائے پھر فرشتے کیا کہتے ہیں؟ لیکن ایک گھر کے علاوہ کوئی مسلمانوں کا ملا ہی نہیں وہی مومن بھی ہوئے اور وہی آگئی بات سمجھ میں یہ وقت ہے لحاظ محفل مجلس کا مسئلہ ہوگا ورنہ دونوں کا معنی ہے تو چونکہ یہاں جبرائیل امین سوال کریں آپ بتائیے ایمان اور اسلام اگر کوئی پوچھے ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے تو ہم کہے بھائی بہ ظاہر دونوں میں یہ فرق ہوتا ہے سوال کر رہے تب ورنہ دونوں کا معنی کیا ہے مسلمان جو ہے وہ مومن ہیں جو مومن ہیں وہی مسلم ہیں چلو پھر اس نے کیا کہا فاکل تیسرا سوال احسان کے بارے میں احسان کیا چیز ہے تو اللہ فرمایا جبر اللہ, اللہ نے فرمایا انتابود اللہ کان کا تو کا فعل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم احسان کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی عبادت ایسی ایجیب اللہ اصول جواب دے رہے ہیں نا شاید شائل سائل احسان ہے کہ تم اللہ کی عیشی عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے نا اگر انسان یہ تصور کرے گا تب کوئی حرکت کرے گا ارے مسجد میں کیمرہ فٹ کر دیا हा? مسجد میں کیا کر دیا گیا کیمرہ فٹ کر دیا گیا ابھی چالو بھی نہیں کیا بھائی امام صاحب نے اعلان کر دیا مسجد بوتا. بہت لوگ پاکٹ مارتے ہیں چوری کرتے ہیں کیمرہ فٹ ہے اب جس نے ادھر ادھر ہاتھ لگایا فوراً چور پکڑ لیا جائے گا کیا خیال ہے کسی کی ہمت پڑے گی اب کوئی نہیں کیوں یہ سوچ کر کے ہم کیمرہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, پکڑ لے گا یہ انسان کو جب یہ تصور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو نماز میں نہ خجلی ہوگی اور نہ مچھر کاٹے گا نہ ہم اپنے کپڑے سے کھیلیں گے نماز ہوگا ہوگی تو وہی ہوگی اللہ اکبر ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں گزرے ہیں مولانا عبد الجبار صاحب غزنبی رحمتہ اللہ علیہ نام سنا ہے کبھی غزن جن کی عظیم یادگار دارالسلام عمر آباد ہے ابھی اس علاقے میں مولانا عبد الجبار غزنبی گرمی کا موسم تھا بڑا بڑی شدت کی گرمی پڑ رہی تھی مسجد میں پنکھے نہیں ہوتے تھے آج تو ایسی ہوتا ہے مسجد میں پہلے لوگ برآمدہ بناتے تھے تاکہ گرمی وہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں نماز پڑھ رہے تھے بارش گرمی کا موسم وہ بھی گرمی کے موسم میں جب بادل چھا جائے نا ہوائیں بند ہو جائے تو اور عجیب قسم کی, کی گرمی ہوتی ہے بادل چھایا ہوا تھا ان کی نماز بہت لمبی ہوتی تھی دعا کرو ایسے ہم سب کو نمازیں ایسی نصیب ہو جائیں بڑی نمازیں ایسی نماز پڑھ تھے آگے بیچارے امامت کرنے لگے سہن کے اندر بارش آ گئی بارش آ گئی عصر کی نماز تھی بارش آ گئی بارش, بارش آئی تنگ آ کر کے ایک نمازی بھگا دوسرا بھگا تیسرا بھگا چوتھا بھگا سارے نمازی بھاگے صرف معاذن ساتھ دیا مؤذن کے علاوہ کوئی نہیں گیا کوئی نہیں سب چلے گئے سلام پھرتے ہیں غزنوی رحمۃ اللہ دیکھتے ہیں ہاں یہ کیا ہو گیا نمازی کہاں اردو نہیں بولتے تو کیونکہ یہ لوگ ہجرت کر کے आए थे ان کے اہل ادیش ہونے کے بعد ان کو افغانوں نے بہت تن کیا تھا بہت ستایا کسی اور محفل میں تو یہ لوگ بھاگ کر کے بچارے ہیں سر ہاتھ پیر اگر اب بات کر ان کو افغان سے باہر ہندوستان کے طرف تو یہ لوگ ہجرت مہاجر تھے بیچارے بڑی تکلیف اٹھائے سب مسل کے دیر بھائی رال لیے بیچارے سلام پھر تو اس لیے اردو نہیں جانتے تھے سلام پھرنے کے بعد پوچھتے ہیں موتن سے نمازی کہاں گئے کہا حضرت بارش ہو رہی تھی بھیگ رہے تھے نماز سب توڑ توڑ کر توڑ کے چلے گئے مونا عبد الجبار کا ضنوی اللہ اکبر آنکھوں آنسو زاروں کتار رونے لگے اور کہا واللہ بارا شد وہ عبد الجبار را خبر شد واللہ بارش ہوئی لیکن عبد الجبار کو پتہ نہیں چلا اگر عبدالجبار کو پتہ چلا ہوتا آگے بڑھ جاتا یا نماز ہلکی کر دیتا نمازیوں کو تکلیف نہ ہوتی نمازی چھوڑ کر کے نہ جاتے قیامت کے دن کہیں اللہ تعالی ہم سے نہ پوچھ لے کہ عبد الجبار اتنی لمبی نماز پڑھایا سارے نمازی چلے کیوں اللہ وقید. یہ نماز تھی یہی آپ کے ساؤتھ انڈیا اسی علاقے کا ایک بہت بڑا تاجر چمڑے کا گجا امرتسر اور امرتسر سرجانے کے بعد دین دار آدمی تھا مسجد غزلوی میں بیچارہ رات کو گزارا بارش کا موسم تھا ہوٹل وغیرہ میں دیندار رہتے نہیں تھے اسی مسجد میں آئے بیچارہ عشاء کی نماز کے بعد ساری یہ مسجد خالی ہو گئی چلے گئے اور ایک کنارے بستر ڈال کر کے وہ بیچارہ مسافر یہ جو ساؤتھ انڈین کا تھا سو گیا بیچارہ ہو امرسمر ایک کاروبار سو گیا بے خبر آدھی رات کو اس نے اندازہ لگایا کہ پھٹ پھٹ پھٹ اوپر سے جیسے پرانے زمانے میں چٹائی آتی تھی اب تو نہیں چٹائی آتی تو اس پر پانی اوپر سے ٹپ عجیب قسم اس پر وہ آواز نہیں آتی پھٹ پھٹ کیا آواز آتی مال پڑا کہ رات کا وقت ہے چھت ٹپک رہی ہے اور چٹائی خراب ہو جائے گی انہوں نے سوچا کون اٹھے پھر سو گئے پھر نیچ کھلی چٹائی خراب ہو رہی ہے پھر ان کے میں آئے کہ مسجد ہے اللہ کے گھر ہے میں سوجا ہوا ہوں میں سوجا ہوا ہوں اگر مسجد کی چٹائی خراب ہو جائے گی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے تو میرے گھر کو استعمال کیا میرے گھر کی چٹائی تو نہیں بچا سکتا تھا کہا یہ سوچ کر کے میں نے, میں اٹھا اور سوچا کہ سب سے پہلے جاؤ پرانے دمانے میں محسیدوں کے اندر ایک لوٹ, لوٹا ہوتا تھا مٹی کا اب لوگ نہیں دیکھا ہوگا کچھ اور پرانے لوگ دیکھے ہوں گے اب لوٹا آتا تھا اس کو لے کر کے آئیں اور پانی جہاں ٹپک رہا ہے وہی رکھ دیں گے تو پانی کا قطرہ جو ہے اس ٹپکے کے قسمے اور بھرے گھر پھینک دیں گے اس طرح سے مسجد محفود رہے گی کہتے ہیں گیا لوٹا لے کر کے آیا आधेरे में यह नहीं पता चल कहां टपक रहा है मेरे पास उस वक्त टॉर्च का जमाना नहीं था तो कैसे देखें लाइट भी नहीं होती थी उस दमाने में कहते हैं कि चिराग जलाने का एक ताक था तो कहता है मैं दीवार पकड़ा पकड़ पकड़ करके ऐसे टटोलता हुआ क्या जहां दीवार आएगी वहां हमारा हाथ घुस जाएगा वहां चिराग भी होगा हो सकता है कि वो माछिस आग डिब्बी भी हो कहते हैं گھبراہٹ میں تیزی کے ساتھ گیا جب چراغ جلایا دعا کرو اللہ تعالیٰ احسان پیدا کر دے ہمیں ہمارے دلوں میں اس وقت تک چراغ جلایا تو اللہ کی قسم بارش نہیں ہو رہی تھی مولانا عبد الجبار غت نبی رحمۃ کی نماز پڑھ رہے تھے ان کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے آج ہماری نماز جو سر سجتا ہوا کبھی تو سبھی سے آنے لگی سدا تیرا دل تو سنا میں آ سنا تجھے کیا ملے گا نماز میں ان نماز ہوتی تھی یہ ہے احسان کیا ہے احسان انتاب اللہ کان کا طرح ایسی اللہ کی فرما برداری اور عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اگر اتنا نہیں ہوتا ان یعنی احسان کا یہ درجہ نہیں پیدا ہو رہا ہے تو کم سے کم اتنا تو خیال رکھ یقین رکھ رکھا فائن نہ اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہے تو اتنا تو یقین ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے واللہ آج یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئی ہیں ان دونوں چیزوں سے ایک چیز بھی ہوتی تو نمازیں ہماری وہی ہوتی کہ دو رکعت نماز سے شاید دنیا کا سارا انقلاب ختم ہو جاتا لیکن مشکل یہ ہے چوبیس گھنٹے میں جو چیزیں یاد نہ ہو نیات باندھ لو تو ساری چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی اور آج آج تو ماشاءاللہ اللہ دو چار مرتبہ پاکٹ حرکت کیا تو سوچتے ہیں امام کتنی جلدی سلام پھیرے کے کھول کر کے دیکھیں ہم نے کو کس نے یاد کیا ہے آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے دوستو ذرا احسان احسان کا مطلب سمجھو رہو اللہ تعالیٰ دعا کرو احسان آ جائے اب کا اس نے کہا صدق تھا بہت اچھی بات اخبر نی انستا قیامت کے بارے بتاؤ قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی سوال کرنے والے کون ہیں بھائی اور جواب دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑا کوئی عالم تو نہیں ہو سکتا انسان آپ ذرا قیامت کے بارے میں بتائی قیامت کب آئے گی اللہ اکبر تو سارے نبیوں کا سردار موسلم نے کیا جواب دیا اللہ اکبر دیکھو مل مسول بھائی تین سوال تم نے کیا اس کا جواب تو میرے پاس تھا لیکن چوتھا سوال جو کر قیامت کب آئے گی تو قیامت کے مطابق جتنا تم کو علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے کچھ نہیں کیا ہوا